گئے اساں کے نکل گئے کو سواریاں نہیں سن سن سوار سوچا سواری نو مولا یاد سی سنو مولا یاد نہیں ریا سڈے کو ایسی والیاں گڈیاں نے ٹھنڈیا ہاوا نے پر سجنا ویختے سی پر سجنا تبجو نو قدم, قدم تے مولا یاد ہے انہوں نے قدم قدم تے رب یاد سجنا سڈے کول اے سی والی گڈیا نے پر مجال ہے کہ مولا یاد ہوے سجنا سامنے فلم پہ چل رہی نچدی میں کھانے نہیں سن انہوں نے خوراک نہیں سن جی دیا ون سمنیا ڈشا سڈے کو گئیں انہوں کو نہیں سن وہ سجنا خدا دی کر کے نہ اللہ میں ایک رو کے فرما ہے مت ای دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی متعے دین و دنیا لٹی گئی اللہ حوالوں کی لفظوں جنے قوم وہ اجڑی حالت سینے مولا نے درد رکھیا سی سوز رکھیا سی اس امت دی اجڑی حالت نو ویخ کے رو کے آخد دین و دنیا لٹ گئی اللہ حوالوں کی <سلام> یہ کس کا پھر ادا کا غمزائے خوریز ہے ساکی سجنوں ضرورت وجو نل بولو نا سبحان اللہ آ یار تے ایک 우جاڑ پئی ہوئے تے بندہ سمجھا وے ادھر تے جڑی گل ٹورنیاں ہر جڑے پاسے ٹور جانے ہے 우جاڑ 우جاڑے جڑے رخ تے ٹور جانے ہیں زوال ای زوال ہیں جڑے شوبے زوال ای زوال ہیں اللہ مکمال فرماںدا ہے او مسلماناں پتہ نہیں کی بنیا ہے نہ اللہ الیا دی دنیا رہیے نہ اللہ الیا دا دین رہیا ہے نہ اللہ الیا دی دنیا رہیے نہ اللہ حوالیا دا دین رہیا ہے رب اللہ دین تے او خدراتے نہیں رہ گئی آہا. او ایمان دیاں حالات خدا رسول اللہ محبتاں نماز نیکیاں دے اندر سوز گزار او تہجد گزاریاں او مولا دی یاداں او تے ختم ہوئی ہو گئیاں نے اللہ لہادا دین میں مکھیا اے اللہ لہادا دین وی ختم ہویا اے تیرا دل منے گا ذرا اپنے ماحول نو ویکھ معاشرے نو 20 بی سال 30 سال 40 50 سال پچھا جاؤ گے حیاواں نظران ایمانی قدرہ ہون گیا غیرتہ ہون گیا شرافتہ ہون گیا و سجنا غیرتیاں چادرہ تار تار نے حیا دیاں چادرہ تار تار نے ہر شے اجری پئیے دین وی اللہ الیا دا مکھیا اے دنیا ادھر ویکھ دین دنیا بھی اللہ لیا نہیں رہی وہ دنیا بھی اللہ ہیں بڑا سازو سامان آ گیا پر کافر نگاہ زریل بھی ہوئے بیٹھے وہ دنیا کہ وہ جی مولا تو دور کر جاوے وہ دنیا کہڑی ہے جیری بندے بےحیرت کر جائے او دنیا دے پیارے سن انہ اس سپنی دیوتے قابو نپ کے رکھا ہوا دند توڑ کے رکھے ہوئے سن سا پیر باہو بولیا ہے شیر سنا نہ پاک دیا گلا سنا ذرا زند بولو نہ سبحان اللہ فرمایا ادی لانتی اس د ساری دنیا پھٹ دنیا مکارا او جس راہ مولا دے وہ دارہ خرچیں کی تھی خرش نہیں کی دیا سجنوں ادھر دوفل بولونا سمان آؤ سجنوں ادھر ویخ میں حضور گاؤں پاک میران رضی اللہ ہو گلو تاکہ سانو پتہ لگے انسان انسان گزارتے گلے دیا, دیا, نے دیا, دیا نے دا کردار سجنا جاڈا ہے ویڈی عمر نہ بنتا نال بندا ہے بن بڑا بڑے کردار بندا ہے میرا مدنی تاجدار مخلوق سال وے وہ سجنا تیرے شان کیا چالی سال میرے نبی نے مکے دے دے ماحول گزاری ہے تو بعد میرے نبی نے فرمایا سارا نے سنو آسمان چان چاغ نظر آد سونے محمد سانو تیری زندگی دے اندر داغ نظر نہیں آتا بولو نا سبحان اللہ آپ دیا گلاوی پچھلی دی عادت شریف سی آپ نے سلام کرنی ہے آپ نے سلام کرنی ہے گل سنیا جی خسم خدا دی میرا مدنی تاجدار آپ کی سیرت آپ سارا بڑے نے قد نہ بہتا لما بنایا نہ بہت چھوٹا بنایا نہ بہت لما ہے نہ بہتا چھوٹا ہے پر حضور دے موجا ہے جدو نبی سرور سرکار اپنے یار اندر ٹردے سن میرے نبی دا سر ہمیشہ سارے اچا ہی رہتا سی سر شریف سارے اچا ہی رہتا ہے تاں کر کے کوشش ہوں سان کو سلام پیل کیوں کریے سانو کوئی سلام آ کے جواب دئیے ہاں اگر اگلے نے نہیں بلایا اصا منہ پر کر لینا اگلا بلاوے گا تو جب گے تاکہ کہ ساڑی وڈیائی زہر ہوئے پھر تو سلام نبی دی سنت سمجھ کے نہ بلایا اگر سلام نو نبی دی سنت تو پہل کر کیونکہ بڑے لوگ ہمیشہ نیکی کے اندر پہل کر چھوڑ دینے توجہ نے فرمائی نے سبحان اللہ فرمایا اپ سرکار دے بارے بزرگاں نے دی سیرت نگار لوکاں نے اماماں نے فرمایا جو میں پچھلی والا بیان کیتا سی کہ وڈی عمر والے بندے دی آپ قدر کردے سن ہاں بھائیو وكيرل کبیراں اور جڑے چھوٹی عمر دے ہوندے سن بال ہوندے سن اپ آپ وكفل ویا اپ او بھائی وكف الصغیرا اپ پالاں دے کول کھلوراں دے سن این دیوتے تفصیل کر چکے اوا کچھ نہ کچھ ہن اگے چلنا وا سجنا حیران ہوے گا ایک پاسے پیر غوث پاک دا سامنے رکھیا جائے ایک پاسے اج دے پیرا دا کردار سامنے رکھیا جائے قسم خدا دی کر کے انا آکھڑیا ہوے رب دا ولی نہیں ہو سکدا رب دا ولی اوہی ہو ہوے گا جن کو راہ میرے محمد مصطفیٰ ہوئے گا سجنا ادھر دیکھ میرا غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی نو وی اتواذع للفقراء وی تعظم على الرفاء گل بڑی وڈی ہے غور نال سنیا جے وی اتواذع للفقراء ہے وی تعظم على الرفاء ہے اپ نے فرمایا حضرت حافظ ابن حجر نے خفتت الناظرہ دے اندر فرمایا میرے غوث پاک دی عادت شریف سی سفت شریف سی آپ شریف سی کوئی ماڑا بندہ آیا ہے سن ہاں تا کہ انداز ٹوٹیا دل ٹوٹیا دل جڑ جائے اپنے آپ نو بہتا ماڑا نہ سمجھے میں ماڑا وا میں مان خریف ہاں میں جانا میں تباز آؤں فو پہلے میں دونوں لفظا کا ترجمہ کر کے پھر تھوڑا جا تبصرا کرا گا یہ در ویخ بھائی تبادل فو بندہ ہے میرا گوس پاک آجی نال جائے ہس ہس کے مل جائے مسکرا مسکرا کے مل جائے میٹیا میٹیاں گلا کر تا کہ دل جڑے مارا نہ روفا اگر کوئی وا بہ آ کوئی تگڑا بندہ آتا ہے کوئی مال والا بندہ آ کوئی دولت والا آئے کوئی منسب جو میرا گوس ادیائی ملتا درخ وڈیائی اٹھ ہے اٹھ کے سلام بھی در پاک دربار وڈیائی ملنا ہے وڈیائی ملنا ہے کیوں کہ وڈیائی جڑا بندہ آد آپ نو بہت سمجھتا ہے نال وڈیائی پیش اے یہ سڈے اکاپر اسلاب کی سنت سجنا قسم خدا دی کر کے آنا وہ تیر آج دے جاڑا بندہ آ ان دے نال اندر ہتھ نال سلام لینا بھی گوارا رکھنا یہ دروے اگلے نے دستانے پھڑائے ہوندے نے دستانے پائے ہوندے نے چومے ہندی تھوک میں نہ لگ جائے وہ جھلیا اصا بھی جاننے آئے تمی جن دے قابل کدو ہے اس فقیر مارے بندے دے پیر چمتا اس شہر یہ قابل بھی نہیں ہے اگل نے دستانے چڑھائے ہوئے آ آ جاوے انہیں جنابے والا پنٹ شرٹ پائی دے پورے روپے پیر صاحب کو پیٹا من تھ ہوئے ہوجنا جلدی مونیا بوتلیا بوتلیا جلدی کر جنا پیر وقت پہ ہو قسم خدا دی کر گیا یہ پیر نہیں ہے نراز نہ ہو دی پیر نہیں ہے دنیا دا کتنا ہے دا کر کے جتے ہڈی بے خدا ہے اوٹے پسل ہلا دا ہے قسم خدا دی جنا میرا محمد مصطفیٰ دا غلام ہو گا انہیں مال دے کے عزت نہیں کرنی محمد دا پیار دے کے کرنی ہے سجنا توجہ ہے ذرا زخر بولو نا صبح اللہ سجنا اگلی گل سنے گا اور مزید حیران ہوے گا ہاں سیرت دے سیرت پاک خبطت الناظر شریف جیہڑا میں پچھلی وارا حوالہ دتا اے افسوس نال او کتاب بھی سچے کھبے ہو گئی اے چلو زبانی عبارت پڑھنا وا جیہنی کو مینوں آندی اے اوہی عبارت میں تانوں زبانی سنا دینا یہ اے درویش اے درویش صدکے جاواں حافظ ابن ہجر نے لکھیا ہے امام مادی حوالے دے نال خود وی امام اے اگوں امامہ دے حوالے کہ حضور غوث اس پاک میرا سرکار پوری زندگی ولا جالا سالا بسات ملک ولا عقل لهم تام فرمایا میرا غوث پاک میرا بڑے بڑے بادشاہ آپ دربار چار پر میرا واس پاک کد کسی بادشاہ کی چٹائی تے نہیں بیٹھا کسی بادشاہ دے بسترے بیٹھا بلا آکا لالا حمکام سکیا روٹیاں تے گزارا کر کے اپنے کر فرمایا سجنا یہ در ویخ وہ کہڑا پیرے وہ جڑا ہر وقت انتظار چوے کہ علاقے کا وڈیرا میرے بلاوے میں ان کوٹھی کے اندر جا تے تیٹھا تاکہ میری قدر بن جاوے ادھر ادھر ادھر صدر ادھر نال بیٹھے پیر تصویر بھوا ہے پیران چلیا پیر تے بلایا موہر لان والا میرا غوث پاک میرا گاؤں پاک میرا ملای یارا یہ دروی قسم خدا دی کر و جنانو رب العالمین دی دی کے آنا وہ جنہوں نے رب لان نے ہو سے پاشاہیاں دتی ہونا دربار سے رون لندی لوڑ کہڑی ہے سارا اکبال بولیا بولو نا اللہ نہیں فقر سلطنت میں کوئی امتیاز نی نہیں فقر سلطنت میں کوئی سپاہی سپاہ ہقی تیل پاری وہ نگاہ حکیل پاری شیرانا وا ذرا زوکھنا بولو نا سبحان اللہ سجنا فقیری ان درمیان کو خاصا فرق نہیں خاصا فرق نہیں بادشاہی ہے فقیریے کو اے فقیری بادشاہی ہے خاصا فرق نہیں اقبال کنا کو فرق ہے یہ درویش اقبال فرما ہے بادشاہی کرتا ہے فکیر بھی بادشاہی کرتا ہے, ہے پر اب فرق ہے بادشاہ دے دے زور دے بادشاہی کرتا ہے فقیر نگاہ کے زور تاہی کرتا ہے درویش بادشاہ کی طاقت فوجا نے دی طاقت نگاہ ہے فقیر دی طاقت نگاہ گائے او نال حملے کر اے او سجنا جڑا بادشاہ اے او جسماں تے حکومت کردا اے او جڑا میں فقیر اے او دلاں تے حکومت کردا اے مینوں ایتھے اک گل یاد آندی اے آکھو تے سنا چھوڑا گرزا او کناں بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ ادھر ویکھ میاں میر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی دا ولی ہویا اے فقیر ہویا اے آپ سرکار بلے شاہ جہان شاہ بادشاہ شاہ ہندوستان دا شہن شاہ اکبر بادشاہ اورنگزیب جہاں بادشاہ درتے رلے ہو فقیر نہیں دے فکیر بادشاہ آخ دے میں تیرے, نال آئے آئے. تیرے, نال دے. دے دے. تیرے دربار تے تیرے نال ملاقات واسطے آنا آپ نے مایا بادشاہ خبردار میرے دربار تنایا نہیں میں ضرور آنا ہے حضرت میر محمد ڈنڈے پڑا کے دربار کھڑے کر دیتے خبردار پاس آئے ران دیا جائے ہزور اندر بڑی فوجا پڑیاں پر مایا خبران دی لوڑ نہیں میں میاں میر محمد جانا یا رب دن جانے پتا لگ جائے گا وہ جدو آپ دربار سے آیا تو ساتے کپڑے والے فکیر ڈنڈا فڑ کے کھلوتے ہوئے وہ ہندوستان کے بادشاہ نہیں آن دینا وہ جدو شاہ جہان آئے وی آئے ہس پیا ہس کیا دے درے درویشاں دربان باد وہ درویشاں کے بوہے تربار نہیں ہونے چاہیے درویشاں کے بوہے تربار نہیں ہونے امیر محمد نے آپ چلا گئے فرمایا سگے دنیا نا فرمایا نہیں فکیر دے بوے کے بھی دربان ہونے چاہیے نے کہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے جو نہیں فرمائی ذرا زخلو نا سبحان اللہ ساڈا پیر باہو بولیا سنا ذرا اوچیواد بولو نا سبحان اللہ فرمایا جد تدی بے پرواہی راتی جاگے وہ کرے بات پر مرشد جاگنا لائی دن نیندر کریں سوائی is oh, shayhi oh, جو ہے سجنوں رضا بولو نا سبان اللہ گئے سجنا فکیری گل سنانا ہوج مین یاد آئیے سنا نا رضا خرن بولو نا سبان اللہ سجنا یہ تربی سکندر اعظم اے آزم، پوری دنیا نفع تھے، نکلے آئے دنیا نو فتح کرنے ٹرد ہندوستان چیا ہندوستان آیا راجے مہاراجے بڑے توحفے لے کے سکندر دے, دے کول آئے خوشن حاصل کر نماز پے تو تحفے ہے پیش کیتے سلامیاں کی تیا ایک راجا گے ودیا آدھا سکندرا جن بھی راجے مہاراجے نے ملاقات واسطے آئے فکیر وسط ال سدا ہو سارے تیرے استقبال واسطے آئے وہ تیرے استقبال واسطے نہیں آیا سجنا یہ درمیش ان بڑا غصہ لگیا تلوار فقیر دے کھی فکیر آیا دروازہ کھڑکایا فکیر آواز لائی کو میں سکندر ادرو آباد آئیندر جب تکندر میں کلندر آ فکیر آواز رو بڑا سی چلال بڑا سی ان فور سکندر آخ دے آخ سکندر کلندر درمیان فرق کیا ہوندر سکندر آخر میں سکندر کلندر درمیان فرق کیا ہوں آخر یاد رکھ لکندر مر جائے فلاں ہو جائے کلندر مر جائے ہمیشہ واسطے بخا پ سجنا میرے گاؤں باد دے دربار کھانا نہیں سکھا اے آپ دی سفت شریف سی نہ بستر کدے بیٹھے سنارا جان بے نیازی کا سبق ت لیا ہوئے پرواہ کرتے گل سنے گا حیران ہو جائے گا یار ادر لالچی دنیا دنیا دی طلبگار دنیا مولا دی طلبگار آخر کی تلبگار دنیا نہیں رہی آخر طلبگار نہیں رہ گئے سجنا ادر ویخ ماضی کرنے آپ رکھا پاک مشقت دی کتاب بزرگا لکھی امام تادفی رحمت اللہ تعالی نے کلا جواہر اندر لکھا ہے میرا واؤس پاک میرا آپ جدوں جی بغداد بگداد پالوں شہر کلیا کے آس پاس ہو سجے کبے کلے ہوندے نے ہوندیاں سن شہر دے دروازے ہوتے آپ سرکار کتو بڑھن لگے ادرت خضر علیہ تو سلام گئے فرمایا سات سال تک اندر داخل نہیں ہونا گوس پاک بگداد عمر شریف سی آپ دی اٹھارہ سال جوانی ہے جوانی ہے شباب ہے جذبات کا اندر طوفان سجنا درویش ادرویش جنا رب العالمین نے دل دنیا دے بدلن واسطے بنایا ہوتا ہے ان تربیت ہو آپ نے فرمایا ابدل خاطر سات سال تک اندر داخل نہیں ہونا اس بگداد بوہے رہنا ہے اندر نہیں جانا امامتادوی تادفی فرمے نے آپ ست سال ست سال اس بغداد <سنی> بغداد دروازے تیرے کھان پین کیا سی سبزیاں سبزیاں ترکاریاں دروازہ ات سبزیاں ترکاریاں دھون والے سبزیاں ترکاریاں دھون والے نے سبزیاں دھون کے لڑے چھلکے سٹ نے جڑے چھلکے سٹ جلد سجنا در ویخ ملی چرگے مرغے کھان بن دے آدھے آپ مشقت چ رکھ کے بنتے نے ست سال Pro, pro, pro, pro, pro. سبزیاں ترکار چھلکیاں گزارا فرمایا قلائد دے اندر امام کہ آپ دے گلے شریف دے دے گلے شریف دے سبزی دا نشان ظاہر ہو گیا سی سبزی دا نشان ظاہر ہو گیا آدھے آپ مشقت رکھا ہے آدھی زبان اچا رب نے عزت کیا ہے رب نے شان کیا ہے ایک مائی آئی ہے اپنے پتر نو چھوڑ گئی آخری میرے پتر دی تربیت فرما میرے پتر نو نا چلی گئی کئی تو بعد آئیے کئی تو بعد آئیے ویخیا پتر تال پی خاند میرا گوش مرغا کھا رہا ہے پتر دال کھا رہا ہے دال کم سد کے جا جان ابدل کادر نے سنیا آپ نے ہڈیاں کٹیاں اس ہاتھ رکھیا فورن مرغا تیار ہو گیا فرمایا بی بی جدو اس مقام پر جائے گا پھر مرغے بھی کھا کھاوے نقصان نہیں ہونا یہ مقام ایوی نہیں ملتا پہلا تالی کھانی کھانی دی <تصفيق> توجہ نہیں فرمایا سبحان, اللہ، بال بولے سلاما سبحان اللہ، فرمایا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال و نہ کر خیال فکرو کر کہ جہاں میں نان شعر پر مدار کو جو ہے ذرا زخن بولو نا سبحان اللہ اللہ اقبال فرما ہے اللہ اقبال فرما ہے وہ تو زور اپنے پالوا اندر زور جانا ہے مرغال ویٹ لفٹنگ کر کر کے ڈولی بن جان جڑی دلیری ہے فرمایا وہ چرگیا مرغیاں نہیں آتی علی دیر حیرت ہے او پاکی وہ جی میرے مولا علی نے اختیار کی پیدا کر رب لانا زمینا نئے دل گئے بولو نو سب آخر در حضور گوش پاک سرکار آپ دی گل سنا کہ جنہیں بے نیادی دا سبق رب تلیاز ہیں او بادشاہ مانو کی میں چڑھ کے حق آخ دے ہوں دے کی میں چڑھ کے حق کی میں دلیری نال حق آخ دے ہوں دے آپ دے زمانے دے اندر بادشاہ نائے مستنجد باللہ مستجد بلہ آپ کدے کسی بادشاہ بولتے نہیں سن گئے ایک بڑا بڑی ساؤں دل بڑا سونا چاندی دس تھیلے سونے چاندی دے دس تھلے سونے اسان تو نا ہی سننے منہ چورالا کنیاں شروع اکھا اکھان رہ رہی نے دل مو نونے شروع جانے نے دس سونے دلائے کے آئے اے دس تھلے سونے دے لے کے میرے پاک پا کب میری کو جج پا قبول فرما آپ نے فرمایا لوڑ نہیں لے جایا لوڑ نہیں لے جا لوڑ نہیں لے جا انہیں آخیا آن نہ قبول فرماؤ آپ نے فرمایا نہیں لہن جا جیدوں نے زید کی تھی ہے میرے غنث پاک نے ایک تھیلا پھڑی آئے پیڑے آئے بیچوں خون دے قطرے ٹھگنا شروع ہو گئے حیران ہویا اندالج پالا کی ماجرہ ہے آپ نے فرمایا جلیا مخلوق خدا دا خون چوس کے جرا مال اکٹھا کی تی مینو دین آ گئے مخرو کے خدا دا جرا خون نہ نچوڑی مینو دین آ گئے فرمایاد رکھ لے تو ہونا نبی خاندان دا نہ ہوگا چھوڑ دیا بار آیا ای بادشاہ میں جو شہ قبول نہیں فرمانا چلو اج تحی فرما دے آپ نے فرما سہی ای گل جری سنا رہا خفت تازر چ ل پچھلی کی لال بولو کیا کھواو جہاں بولتے حضور گوس پاک یاروی شریف نے ہاتھ اگے بدھا ہبا آپ نے ایک سیب اپنے کو رکھے چڑیا اپنا سیب کھولیا بچوں کستوری دیا خشبو اٹھیا نے یہ جڑا خلیفا سی مستنجد باللہ مستنجد باللہ خشبوا میں سیب کھاوا جنہیں خوشبو کے حلے دو میں سیب دے کٹھے آئے نے جی اندر خوشبو دے حلے نے اندر بھی اہی آن گے پر جدو چیری آئے کرام دو چی آئے کستوری دیا خشبو نے زائخا کمال ہوئے گا جڑا سیب مینو دے ان میں چیر آئے بوچوں، بوچوں، نکلے خوش پاک دا جواب سنیا جی حیران ہو جاؤ گے آپ نے فرمایا یہ سیب نوں سالم ہاتھ لگی سیب کردہ ہو گیا سجنا خوش پاک ورگا رب ہوئے ہوس پاک ورگا رب دا ولی ہوئے مینو آخد جی خاجا چبی رج پالی طاقت ہے پھر دینا میں یار پاک پاک ولی کوئی کرامت آمت نال سیب جنت چو آ جنت چو آ ظالم کا ہاتھ لگے سیب to get it fast جلیا سوچتے سی وہ جدو پچہتر سال گزر جان قانون بھی کافر دے یارا کا دروے وہ جدو انج د بادشاہ مسلط ہو جانے نے تو فصل کیڑے نہ پینے ہوا بندہ گندہ کیڑا نہ بن جائے اور کیا ہوئے؟ ویارا خدا دی وجدوں زمانے دی اندر بادشاہ عمر بن عبد ورگے فاروق آدم انسان کیڑے انسان ہوندے سر آخری گل تے گل مکانا آخری گل سنا کہ گل مکان لگے جگہ میں چاہیے تو انہوں چھوڑنا مناسب نہیں خاجہ توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ, اللہ تعالی علیہ خاجہ توکل شاہ امبالوی رحمتہ اللہ, اللہ تعالی امبالا شریف اللہ تعالی کا بڑا ولی ہوئے ہیں بڑا اندر اللہ تعالی نے ولایت نصیب فرمائی بچپن دے مرشد دے کول گئے نا پھر اپ نے دیکھا اپ نے فرمایا سنا یار ذرا برتن بنا بنا کے دیواں کٹھی عطا فرما دیا آپ بڑا ہے، بڑا ہے۔ مگر بنا بنا تھوڑا، تھوڑا، تھوڑا مرشد نے جدو اللہ نام سٹ ماری ہے نا. سینے بچی سٹ تے اکا نک آسو خون چل پے یہ مولا دی معرفت جلال سے برداشت نہیں ہویا یہ او رب دا ولی سی جس وچ اپ دے مرشد کریم فوت ہو گئے نا اپ نو بھی خلیفہ بنایا سی مرشد اپنا خلیفہ اپ نے چنے سی تے فوت ہو گئے سارے دستار بندی ہوئی نا سارے نو دستار بندی ہوئی تے اپ سرکار نا چھوٹے بچے سن آپ نو بھرے مسجد دے دنیا کھلوتی اپ نو دستار نہ بننی گئی اپ ہو کے چھوٹی عمر سی روپ ہے رون لگ دے پیر پکاریا جی نہ رب دی شکوا کیا ربا رب خلیفا تو مو خاں پر میرے نال کی تجا خلافا نو چادر لب گئی پر بھی بزرگ نے پر مینو کوئی چھ نہیں لبھی بزرگ فرماندے نے دستار دنیا دی سی اور اس حضرت توقل شاہ سامنے کوئی حدیث پڑھنا سی نا آپ دس دے سر سلام صحیح موزوں مولویا نو ٹھنڈ لا کے کتاب پڑھنی پیڑی سیدھی گل تک نہیں دے غلطی لگ جی پر فقیر جنہ یار دے مخڑے تو فکیر جارے نہیں سنما سن حدیث میرے سامنے پڑھو میں رب نے میم مقام ہی دیا جدو بھی حضور تو فرمان پڑھا جائے میں سلادو السلام کی صورت میرے سامنے آ جاتی آپ سر ہلا دین میں سمجھ جانا ہزور تو فرمان اگر انکار کر دین میں کتاب خیر شریف فکرا نو تو مہانا وزیفے کسے نا کسے کیونکہ بہتے چکن والے ہوں نہ کسی نے کن چھوک مارا روپیہ خرچ کر جی جی جی کرنا بھی ہے خرچ کر تا کہ جس وقت کل دشمن فوج حملہ کرے اگو مقابلہ بچا جوگے دماغ خراب ہوا انہیں بند کر د بند ہو ری لیک تیری مرضی ہے جب شکوا کیا نا تو رب نے اس بادشاہ ڈیڈ ہی دھی بند کر ہے پیپسیاں بوتلا مرینڈا بڑیا گولا مجھونا نہ نکلے بڑا تنگ ہوا بڑی یاری سربانی تیار آخر یار مہربانی کرو کو تم شم کرو کو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے میں مردہ میرا پیٹ پاٹ دے آخیا گل ہے پہلے لکھ کے شاہی فکیر ماریا نا فوکا مارا فوکا جل ایک گل چکل جائے گی موکے آئیے میری گل سنوا تویز لکھنے میری کہویز اچھی ہے جیسے لمبر لکھ دیں جیسے دیکھ دینا چار سو بھی ذرا ایک بار تھانے دا چکر کر کے آپ لگ جائے گا لمبرا دا کوئی اثر ہے میرے گل سمجھ آ رہی کوئی جی فوکا ماریا نا فوکا ماریا فورن ہوا خارج ہوئی باد بادشاہ نے پچھو آواد ماری او اے شاہی نو لے کے تلبگار جن کو پوری دنیا نو بنا چھوڑا پوری دنیا نو محبت کردی ہو کراشا اللہ مزید اللہ, لزیز اللہ تعالیٰ چوک نصیب فرمائے گا اس بار بھی جناب تامن فرماؤ تاکہ جا بل ہے اس نو سکے اے بھی نیکی دا کام میں آغاز کرنا اے میرے طرف ہو ہو گیا ہے ہے کہ جنہ ہو سکے کرو اے تقریبا تقریبا لگ تعلق پورا کرنا اللہ تعالی سارے خدمت نصیب فرماوے یار